وَلَقَدَ اخرى اور انہوں نے اس فرشتے کو دوسری بار بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار شب معراج میں ساتویں آسمان پر دیکھا تھا بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دوسری بار شب معراج میں دیکھا تھا لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک پہلا قول ہی راجیہ ہے اور اس کی تائید ذر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جسے مسلم نے روایت کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا ایک نور تھا اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا مشہور تابعی مسروق سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص تم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا اس نے اللہ پر بہت بڑی افترا پردازی کی انہوں نے جبرائیل کو دیکھا تھا ان کی اصلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف دو بار دیکھا تھا دوسری بار سدرت المنتہا کے پاس اور پہلی بار اجیاد مکہ میں جب انہوں نے چھ سو پروں کے ساتھ افق کو ڈھانک رکھا تھا ترمزی تفسیر سورہ نجم البتہ اتنی بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تھا امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب میرے پاس آج کی رات سب سے اچھی صورت میں آیا الحدیث اور یہ خواب آپ نے مدینہ میں دیکھا تھا